صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی لا محمد و علی علیه و صحبیہ دعوت اسلامی کے شادی دارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کراماتے صحابہ صفہ نمبر چوہتر پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ امیر المومنین حامی دین متین محب المسلمین غیظ المنافقین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا سپے سالار یعنی کمانڈر بنا کر بھیجا اور ناہا وند اس کے لیے آپ نے ان کو کمانڈر بنایا تو سپے سالال لشکر اسلامیہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی کپار ناہنجار سے برسر پیکار تھے کہ وزیر رسول انور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی شریف علی صاحب سلاۃ وسلام کے ممبر اطہر پر خطبہ شریف پڑھتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا ساری الجبل اے ساریا پہاڑ کی طرف رخ کر لو پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو تو حاضری نے مسجد حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے سے سینکڑوں میل دور میں مصروف جہاد ہیں آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا تو اس الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح ہیں حضرت سنگا ساریا رضی اللہ عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار جفاکار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے تو اتنے میں آواز آئی یا ساریت الجبل اے ساریا پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو تو حضرت سیدنا ساریہ ردی اللہ تعالی فرمائے کہ یہ تو امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت یعنی پیٹ کر کے صف بندی کرنے کا حکم دے دیا اس کے بعد ہم نے کفوارے بد اتوار پر زوردار یلغار کر دی تو ایک دم جنگ کا کافہ پلٹ گیا ایک دم جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اسلامی لشکر نے کفوارے بکار کی فوجوں کو روند ڈالا اور اصاکر اسلامیاں یعنی اسلامی فوجوں کے کاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر لشکر اشرار میدان کارزار سے راہ فرار اختیار کر گیا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اے میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آج یقم محرم الحرام ہے اور آج کا دن یوم فاروق عالم ہے اس مناسبت سے انشاءاللہ اللہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد امیر اہل سنت کے بڑا ہی پیارا رسالہ ہے کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہوں. تو اس رسالے سے چند باتیں عرض کروں گا اور میں ضرور آپ سب کو دعوت دوں گا بالخصوص ہماری مختلف کابینات سے سلیمانی کابینہ سیرانی کابینات کے پی کے کے جو عاشقان صاحبہ ول بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں اور جو مدنی چرن کے ناظرین ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے یہاں آتے ہیں تو آج ایک کام یہ ضرور کرنا ہے کہ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ کرامات فاروق آدم یہ لینا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے تو میرا خیال آٹھ روپے کا یا جے بھی سائز کا پاکٹ سائز کا آٹھ دس روپے کا رسالہ ہوگا اس کو ضرور رکھیں پڑھیں سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ ایمان کو حرارت دیتا ہے قمیر المومن محب المسلمین ناصر دین مبین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہوند کے میدان جنگ اور اس کے احوال و کیفیا کو دیکھ لیا اور عثر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی فوراً لشکر کے صفر کو بتا دیا ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا امیر علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی قوت سماعت و بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو عام لوگوں کی قوت سماعت و بصارت پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ اعتقاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے کانوں اور آنکھوں میں عام انسانوں سے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے اور ان کے کانوں آنکھوں دوسرے عادہ کی طاقت اس قدر بے مثل و بے مثال ہے اور ان سے ایسے ایسے کار نمایاں انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا تو فاروق کی کرامت مرحبا, مرحبا فاروق کی کرامت فاروق کی کرامت فاروق, فاروق کی طاقت فاروق کی بسارت مرحبا اللہ تعالیٰ نے کیسا فاروق اعظم کو قوت بصارت سننے کی دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی وزیر شہن شاہینت رکنے قصر ملت حضرت سینہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سینکڑوں میل دور نہاون کے مقام پر پہنچی اور وہاں سب اہل لشکر نے اس کو سنا اور تیسری بات جانشین رسول مقبول گلشن صحابیت کے مہکتے پھول امیر المومنین سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتو نصرت عطا فرمائی اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہوں آمین بجا النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم منہدم کس نے الہی کسرے کسرا کر دیا صلی اللہ تعالی محمد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مختصر تارو سنیے اور یہ بھی ہم آشقہ فاروق آدم عاشق نے ہیں الحمدللہ ہمیں آقا کے ہر صحابی سے پیار ہے اور فاروق اعظم سبحان اللہ ان کی عظمت و شان تو بہت بلند ہے تو خلیفہ دبم جانشین پیغمبر وزیر نبی اطہر سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفظ لقب فاروق اعظم اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتالیس مردوں کے بعد خاتم المرسلیم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے چھٹے سال میں ایمان لائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی ان کو بڑا سہارا ملا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار نہ ہنجار سے برسرے پیکار رہے اور سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات سلو جنگ وغیرہ کے تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار اور رفیق کارر رہے محسن امت خلیفہ اول امیر المومنین سینا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد سینا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیا نماز فجر میں ایک بد وقت ابو لولو فیروز نامی مجوسی یعنی آگ پوجنے والے کافر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے مشرف ہو گئے ب وقت شہادت عمر شریف 63 برس تھی حضرت سیدہ سہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیضیاب خلیفہ رسالت مع سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روزہ مبارکہ کے اندر یکم محرم الحرام چوبیس ہجری اتوار کے دن سیدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلوے انور میں مدفون ہوئے جو کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے پہلوئے پاک میں آرام فرما ہے اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مفرت ہو تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی کرامات عطا فرمائیں اور کئی باتوں میں دوسروں سے ممتاز فرمایا تو یہاں کرامت کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائیں کہ زمانہ نبوت سے آج تک کبھی بھی اس مسئلے میں اہل حق کے درمیان اختلاف نہیں ہوا سبھی کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام عل مردوان اور اولیاء ازام کی کرامت حق ہے ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامات کا صدور ظہر ہوتا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا سلسلہ منقطع یعنی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ اللہ کے ولیوں سے کرامت صادر ظاہر ہوتی رہیں گی اب کرامت کی تعریف سنیے کرامت کسے کہتے دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے بہار شریعت اور یہاں ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا اللہ نصیب کرے توفیق دے تو اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائی جائے امیر فرماتے ہیں کہ مکتبت المدینہ سے شائع کردہ ہر کتاب ہمارے گھر میں ہونی چاہیے ہر رسالہ ہونا چاہیے جو موجودہ اس کا جو ہدیہ ترتیب دیا گیا تھا مکتبۃ المدینہ کی مجلس کی طرف سے وہ تقریباً انتیس ہزار روپے تھا تو آپ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں اور ایک لائبریری ایک دفعہ بنا دیں پھر دو سو ڈھائی سو تین سو روپے کی کتابیں ہر مہینے آتی ہیں تو شامل کرتے جائیں آپ نہیں ہم نہیں تو ہمارے بچے پڑھیں گے تو یوں کتابوں کا ایک ذخیرہ گھر میں ہونا چاہیے تو بار شریعت جلد اول میں صفحہ نمبر اٹھاون پر صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کرامت کی تعریف کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں اور علماء اکابرین اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ افضل الاولیاء ہیں قیامت تک کے تمام اولیاء اللہ اگرچہ بدرجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں مگر ہرگز ہرگز وہ کسی صحابی کے کمالات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے اللہ رب العزت نے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ولایت کا وہ بلند و بالا مقام عنایت فرمایا ان مقدس ہستیوں کو ایسی ایسی عظیم شان کرامتوں یعنی بزرگوں سے سرفراز کیا کہ تمام اولیا کرام کے لیے اس معراج کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس میں شک نہیں کہ حضرات صحابہ علی مردوان سے اس قدر زیادہ کرامتوں کا تذکرہ نہیں ملتا جس قدر دوسرے اولیاء کرام سے کرامت منقول ہیں اور یہ واضح رہے کہ کثرت کرامت افضل افضلیت ولایت کی دلیل نہیں کیونکہ ولایت جو ہے یہ در حقیقت قرب بارگاہ احدیت اجزاجل کا نام ہے اور یہ قرب الہی جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کا درجہ ولایت بلند سے بلند ہوگا تو صحابہ کرام علی مردوان چونکہ نگاہ نبوت کے انوارو فیضان رسالت کے فیض و برکات سے مستفید ہوئے اس لیے بارگاہ رب لم یزل عز وجل میں ان بزرگوں کو جو قرب و تقرب حاصل ہے وہ دوسرے اولیاء اللہ کو حاصل نہیں اس لیے اگرچہ صحابہ کرام سے بہت کم کرامتیں منقول ہوئی مگر پھر بھی ان کا درجہ ولایت دیگر اولیاء کرام سے حد درجہ افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ سنیے ایمان تازہ کیجئے دعوت اسلامی کے شاط ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے سوانح کربلا ان دنوں میں یہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے بڑے ایمانف واقعات لکھے اس میں حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا امر بن آس ردی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ اے امیر ہمارے دریائے نیل میں ایک رسم ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا انہوں نے اس فرمایا کہ کیا کہا ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں حضرت سینا امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اسلام پرانی وحیات رسموں کو مٹاتا ہے بس وہ رسم موقوف کر دی گئی اب کیا ہوا دریا کی روانی کم ہوتی گئی پانی کم ہوتا گیا یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا یہ دیکھ کر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے میرے اس خط میں ایک رکا ہے یعنی ایک, ایک اور خط ہے اس کو دریا نیل میں ڈال دینا سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالی کے پاس جب امیر المومنین فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کا خط پہنچا انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا اس میں لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو اور اگر اللہ تعالی نے جاری فرمایا تو میں واحد کا ہار واحدوں کا ہار عز وجل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے سیدنا امر بن آس رضی اللہ تعالیان نے یہ رکعہ دریائے نیل میں ڈالا ایک رات میں سولہ گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل ختم ہو گئی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین سینا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا جو پرچم ہے نا یہ دریاؤں کے پانیوں پر بھی لہرا رہا تھا دریاؤں کی روانی یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی نگاہ نبوت سے فیض و برکت یافتہ بارگاہ رسالت سے تعلیم و تربیت یافتہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ایمان کی برکات تھی رب کائنات عزاجل نے اہل مصر کو اس بری رسم سے نجات عطا فرمائی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چلنگ ناظرین اور جو ہمارے تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے بڑی توجہ سے یہ باتیں سنیے گا کہ جس طرح اہل مصر میں دریائے نیل کو جاری رکھنے کی رسمیں بد جاری تھی اسی طرح اگر دورے حاضر کا جائزہ لیں تو بعض کبھی اور ناجائز رسومات زور پکڑتی جا رہی آپ جن قصبوں سے دیہاتوں سے علاقوں سے شہروں سے آئے ہیں مدنی چینل میں دنیا بھر میں نا جانے کہاں کہاں ہم یہ بیان سن رہے ہیں تو ہم جائزہ لیں خاندانی علاقے کی انجمنوں کی قصبوں کی ایسی بہت سی غیر شرعی رسومات ہیں کہ جس میں بد قسمتی سے مسلمان مبتلا ہیں اور جن خلاف شرع رسومات مسلمانوں کو پسی اور بربادی کے امی گڑھے کی طرف دھکیلتی اور سنت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتی چلی جا رہی ہیں دعوت اسلامی کے شاتی دارے مکتبۃ المدینہ کی ایک اور پیاری کتاب اسلامی زندگی میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بری رسومات اور مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کی جو کیفیات بیان فرمائی ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آج کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ ذلت و خواہی اور ناداری پر نہ دکھتا ہو وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت مفلسی بے روزگاری پر آنسو نہ بہتی ہو حکومت ان سے چھینی دولت سے یہ محروم ہوئے عزت وکار ان کا ختم ہو چکا زمانے بھر کی مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں ان حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے مگر دوستو فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلتا بلکہ ضروری ہے اس کے علاج پر غور کیا جائے بس اس کی مثال دیتے ہوئے صاحب فرماتے ہیں ایک بڑی دلچسپ آپ نے ایک بات لکھی کہ ایک بوڑھا شخص کسی حکیم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ حکیم صاحب میری کمر میں بڑا درد رہتا ہے حکیم صاحب نے ان کو دیکھا اور کہا کہ بڑے میاں چونکہ آپ بوڑھے ہو چکے نا اس لیے یہ کمر میں درد ہوتا ہے تو بڑے میاں کہنے گے حکیم صاحب میری آنکھوں سے بھی مجھے نظر کم آتا ہے تو حکیم صاحب نے کہا کہ بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے نا اس لیے آپ کو آنکھوں سے کم نظر آتا ہے حکیم صاحب میں کانوں سے بھی صحیح سنائی نہیں دیتا ہے تو حکیم صاحب کہنے گے بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے نا اس لیے آپ کو کانوں میں بھی کم سنائی کم دیتا ہے وہ چلتا ہوں میرے پیروں میں بھی بہت درد ہوتا ہے بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے نا اس لیے آپ کے پیروں میں تک اب بڑے میاں کی گھوم گئی اور غصے میں آ کر کہنے کے بڑے عجیب حکیم ہو تم سے کہتا ہوں کہ نظر کم آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ بڑھا پائے تم کہتے ہو کہ میری کمر میں درد ہوتا ہے تو تم کہتے ہو کہ بڑھا پائے میں کہتا ہوں کہ چلنے میں تکلیف ہے تم کہتے بڑھاپا جو مرض میں بتاتا ہوں کوئی کہتے بڑھاپا کیسے حکیم ہو تم اب جب وہ شور شرابہ کیا تو حکیم صاحب نے بڑی نرمی سے کہا کہ بڑے میاں یہ جو آپ کو غصہ آ رہا ہے نا تو چونکہ آپ بڑے ہو گئے نا اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے تو کئی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتیں بھائی آخری یہ مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں دکھ درد کیوں دور نہیں ہوتے تو اب امیر لکھتے ہیں مفتی صاحب کی تحریر کہ دوستو فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلتا بلکہ ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جائے اور علاج کے لیے چند ضروری باتیں سوچنی ہوں گی پہلی بات اصل بیماری کیا ہے دوسری بات اس کی وجہ کیا مرض کیوں پیدا ہوا نمبر تین اس کا علاج کیا ہے نمبر چار اس علاج میں پرہیز کیا ہے اگر ان چاروں باتوں میں غور کر لو تو سمجھ لو کہ اس علاج آسان ہے کئی لیڈرانے قوم پیشوایا نے ملک نے اقوام مسلم کے علاج کا بیڑا اٹھایا مگر ناکامی ہی ملی اور اللہ عزوجل کے جس کسی نیک بندے نے مسلمانوں کا ان کا صحیح علاج بتایا تو بعض نادان مسلمانوں نے اس کا مذاق اڑایا اس پر پبتیاں کسی زبان تان دراز کی غرض یہ کہ صحیح طبیبوں کی آواز پر کان نہ دھرا یعنی ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہے دیکھا دیکھی ابا نے کیا تو ہم کر رہے دادا نے کیا تو ہم کر رہے بھائی علماء سے پوچھا کہ بھائی یہ جو کام کرتے یہ رسم ہماری جو ادا کی جا رہی ہے کیا اس میں شریعت کا بھی کوئی حکم ہے یہ دیکھا دیکھیے دیکھا دیکھیے عجیب و غریب حال ہے بلکہ ایک جگہ میں نے بڑی پیاری بات پڑھی کہ ایک کسان کے پاس گدھا تھا گدھا اس کو گدھا باندھنا تھا تو گدھا باندھنے کے لیے اس کے پاس رسی نہیں تھی اب بڑا پریشان ہوا ادھر ادھر ڈھونڈا رسی نہیں ملی اس کو وہ پڑوسی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے گدھا باندھنا ہے میرے پاس رسی نہیں ہے اگر تم رسی دے دو تو میں گدھا باندھ لیتا ہوں تو کس پڑوسی کہنے لگا کہ رسی تو میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں تمہارا گدا بند جائے گا تو اس نے کہا کون سا طریقہ تو کہنا کہ تم گدے کے پاس جاؤ اور خالی ایکشن کرو جیسے تم اس کے گلے میں رسی باندھ رہے ہو پھر وہ رسی ایسے اشارے اشارے سے کھینچ کر جیسے کھوٹے میں باندھ دینا خالی ایسے ڈراما کرنا تم رسی تو نہیں ہے لیکن یوں ڈراما کرنا کہ یہ رسی باندھی ہے یہ کھوٹے میں باندھی بس گدا بند جائے گا اب اس کے بعد رسی تو تھی نہیں اس نے جا کر اسی طرح حرکت کی وہ رسی اسی گلے میں جیسے باندھ رہا ہے پھر کھینچ کے کھوٹے میں باندھ رہا ہے اب کیا ہوا جا کر وہ سو گیا اب جیسی صبح آنکھ کھلی تو ٹینشن تو تھا ہی اس کا کہ گدا پتا نہیں ہوگا کہ نہیں اب جیسی آنکھ کھلی فوراً کھڑکی کھول کے دیکھی تو گدا کھڑا تھا اپنی جگہ پر بڑا مطمئن ہوا ناشتہ ناشتہ کر کے تیار ہو کے اب باہر نکلا کہ چلو اس کو کھیتوں میں لے جائیں گدھے کو اب جیسے گدھے کو کھینچا تو گدھا ہلائی کان موڑا دم موڑی ڈنڈے مارے اس کو ہلا ہی نہیں گدا ہی نہیں ہل رہے بڑا پریشان ہو گیا جا کے پھر پڑوسی کا دروازہ کٹکھٹایا کہنے لگا تمہاری بڑی مہربانی تم نے یہ مجھے طریقہ بتایا میں نے اس طرح سے کیا گدا تو ہے مگر یہ گدھا چلی نہیں رہے تو اس پڑوسی نے کہا کہ تم نے رسی کھولی تم نے رسی کھولی تو اس نے کہا میں نے رسی باندھی کہا دی میں نے رسی باندھ نکالی میں تو ایسے ہی جھوٹ موٹ ڈرامہ کیا تھا تو کہا کہ بھائی جب باندھنے کا ڈرامہ کیا تھا تو کھولنے کا بھی ڈرامہ کرنا پڑے گا یہ کھولنے کا ڈرامہ کرو گے اس کے بعد تمہارا گدا خود چلے گا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جا کر یہ کیا وہ ڈراما وہ اپنی رسی اسی کھولی وہ کھوٹے سے ہٹایا اس کی گردن سے ہٹائی تو تب کہیں جا کے گدا چل پڑا تو ہمارا بھی بعض اوقات یہی حال ہے گدھوں کی طرح ہم بھی مطلب لگے رہے تھے کہ جو کی ہوئے ہے تو وہ, وہ کرنا ہی ہے تو میرے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہے جس نے ہم کو ہمارے معاملات بتائے اسلام کیا چاہتا ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا تربیت دیتا ہے مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمارے پیارے میٹھے امیر علیہ سنت ہمیں تربیت دے رہے ہیں دعوت اسلامی کا اشاتی ادارہ مکتبۃ المدینہ ہمیں چھاپ چھاپ کر لٹریچر دے رہا ہے کہ دیکھو ہمارے صحابہ کے یہ معاملات ہے ہمارے اولیا کرام کے یہ معاملات ہیں ہمارے پیارے آل... نے یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے اسی طرح مسجدوں میں درس کے ذریعے اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے ہم کو ساری باتیں سکھائی جا رہی کہ ہم آگے تو بڑھیں آگے بڑھیں اور اس دین اسلام کی تعلیم و تربیت کو حاصل کر کے پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح کا سامان کریں آج ہمارے اس طرح کی تربیتی اجتماع میں بارہا ایسے معاملہ دیکھے گئے کہ ماشاء اللہ جنہوں نے اس معاملے کو سیکھا یعنی ایک, ایک گاؤں سے ایک قصبے سے ایک ہی آدمی آیا ہے اور اس نے آ کر اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے قید ہونے والے کورسز میں داخلہ لے لیا اور یہاں سے وہ علم حاصل کر کے گیا جرس قرآن پڑھ کر سیکھ کر گیا جرس نماز سیکھ کر گیا اور وہاں جا کر جب اس نے اس علم کے چیپٹر کو کھولا اس باب کو کھولا تو اس گاؤں دیہات میں کہ جہاں نماز جروس پڑھانے والا نماز جروس پڑھنے والا موجود نہیں تھا جہاں قرآن پڑھانے والا موجود نہیں تھا اللہ کی رحمت سے اس مبلک دعوت اسلامی کے ذریعے وہاں کا بچہ بچہ نماز کی طرف آیا وہاں پر قرآن کی تعلیم عام ہوئی وہاں مدارس المدینہ کا قیام ہوا وہاں فیضان مدینہ بنائے گئے وہاں مساجد کی تعمیر کی گئی الحمد بلکہ بعض سے ایسے قصبے دیہات کے جہاں پر میت کو گسل دینے والا کوئی نہیں تھا دعوت اسلامی کے ان تربیتی اجتماع مدنی کافلے مختلف کورسز کے ذریعے آشقان رسول کو جب اس کی تربیت دی گئی تو الحمدللہ وہاں پر ایک نہیں سینکڑوں بیسیوں مبلک دعوت اسلامی پیدا ہوئے تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم بھی غور کریں اور سوچے کہ آخر یہ معاملات تو ہیں خرابیاں تو ہیں لیکن اس طرح کے معاملات کو دور کون کرے گا آگے کون بڑھے گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مزید امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نفتی صاحب کی جو تحریر ہے اس میں سے کہ مسلمانوں کی بادشاہت گئی عزت گئی دولت گئی وقار گیا صرف ایک وجہ سے اور وہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی ہماری زندگی اسلامی زندگی نہ رہی ان تمام نحوستوں کی وجہ یہ ہے ہمیں اللہ کا خوف نبی کریم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم اور آخرت کا ڈر نہ رہا اعلیٰ حضرت مجد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دن کھونا شب تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مسجدیں ہماری ویران مسلمانوں سے سینما تماشے آباد ہر قسم کے مسلمانوں میں موجود ناجائز رسمیں ہم میں قائم ہیں ہم کس طرح عزت پا سکتے ہیں جیسے کسی نے کہا ہے وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تو مسلمانوں کی اصل بیماری تو احکام خدا و سنت مصفا کو چھوڑنا ہے اب اس مرض کی وجہ سے اور بہت سی بیماریاں لگ پیدا ہو گئی مسلمانوں کی بڑی بڑی تین بیماریاں ہیں اول روزانہ نئے نئے مذہبوں کی پیداوار اور ہر آواز پر مسلمانوں کا آنکھیں بند کر کے چل پڑنا دوسرے مسلمانوں کی آپس کی عداوتیں اور مقدمے بازیاں تیسرے جاہل لوگوں کی گھڑی ہوئی خلاف شرع یا فضول رسمیں ان تین قسم کی بیماریوں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا برباد کر دیا گھر سے بے گھر بنا دیا مقروض کر دیا غرض یہ کہ ذلت کے, زلط کے گڑے میں دھکیل دیا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین پہلی بیماری کا علاج کیا ہے فرماتے ہیں ہر بد مذہب کی صحبت سے بچو اس عالم حق اور سنی المذہب شخص کے پاس بیٹھو جس کی صحبت فیض اثر سے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا عشق اور اتباع شریعت کا جذبہ پیدا ہو دوسری بیماری کا علاج یہ کہ اکثر فتنہ و فساد کی دو جڑیں ہیں ایک غصہ یعنی اپنی بڑائی اور دوسرے حقوق کے شریعت سے غفلت یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سب سے اونچا رہوں سب میرے حقوق ادا کریں مگر میں کسی کا حق ادا نہ کروں اگر ہماری طبیعت میں سے غرور و تکبر نکل جائے آج زی توازو پیدا ہو جائے ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تو انشاءاللہ اللہ زوجل کبھی جھگڑے کی نوبت بھی نہ آئے گی تو آج یوم فاروق آدم ہے ذہن منائیے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیشہ نیک سنتوں کے پابند اور آشقان رسول لوگوں کی ہی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ انہی کا لٹریچر پڑھیں گے انہی کے درس و بیان میں شرکت کریں گے اور دوسری بات اگر آپ میں جھگڑا ہے لڑائی ہے آج تو پہلا دن ہے نا سال کا دعا بھی کرتے اللہ تعالی آج کے اس مبارک دن کے صدقے یوم فاروق عالم کے صدقے یہ پورا سال ہمارے اوپر بھی عالم اسلام پر بھی خیر و سلامتی کا سال بنائے ہیں. مسلمانوں کی بیماریاں مسلمانوں کی تکلیفیں مسلمانوں کی پریشانیاں یہ دور ہو جائیں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں بالخصوص برما کے مسلمان اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں چاہے ہمارے وطن میں ہیں گھر میں ہیں باہر ہیں محلے میں ہیں اللہ سارے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے ہماری تنگستیاں دور ہو جائیں اور ہماری آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم میں سے بھی آج آپس میں کوئی ناراضی ہے ناراضیاں ہوتی ہیں اتنی بڑھتی ہے کہ اولاد اور ماں باپ میں لڑائی ہو گئی ناچاکیاں ہو گئی بھائی بھائی سے لڑ کر بیٹا ہے نہیں نہیں ہمارا دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے امن کا درس دیتا ہے تو اگر آپس اس میں ایسی ناچاکی ہو گئی بچے لڑے تھے گھر کی عورتیں لڑ گئی محلے میں لڑائے ہو گئی آپس میں سلاح کر لیں معافی تلافی کر لیں ہم ایک دوسرے سے نرم ہو جائیں پیار ہو جائے جھگڑا ختم ہو جائے اور تیسری بیماری یہ کہ ہمارے اکثر مسلمانوں میں بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک مختلف موقعوں پر تباہ کن رسمیں یہ جاری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر دی شادی بیاہ رسمیں اور یہ رسمیں ایسی کہ ہزاروں مسلمانوں کی جائدادیں مکانات دکانیں سودی قرضے میں چلی گئی بہت سے اعلیٰ خاندانوں کے لوگ آج کرائے کے مکانوں میں گزار گزار گزارا کر رہے ہیں کیوں رسم ادا کرنے میں پھنسے ٹھوکنے کھاتے کھاتے پھر رہے اپنی قوم کی اس مصیبت کو دیکھ کر مفتی صاحب کہتے میرا دل بھرایا طبیعت میں جوش پیدا ہوا کچھ خدمت کروں روشنائی کے چند قطرے حقیقت میں میرے آنسو کے قطرے ہیں خدا کرے اس سے قوم کی اصلاح ہو جائے میں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگ ان شادی بیاہ اور دیگر فضول رسموں سے بیزار تو ہیں مگر کیا کیوں کر رہے برادری والے تانے دیتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی اس خوف سے جس طرح ہو سکا قرض لے کر ان جاہلانہ رسوموں کو پورا, پورا کرتے ہیں کوئی تو ایسا مرد مجاہد ہو جو بلا خوف و خطر ہر ایک کے تانے برداشت کر کے تمام ناجائز ہرام رسومات پر لات مار دے اور سنت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر کے دکھا دے کہ جو شخص سنت کو زندہ کرے اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے کیونکہ شہید تو ایک دفعہ تلوار کا زخم کھا کر دنیا سے پردہ کر جاتا ہے مگر یہ اللہ کا نیک بندہ عمر بھر لوگوں کی زبانوں کے زخم کھاتا رہتا ہے تو واضح رہے کہ مروجہ رسمیں دو قسم کی ہیں ایک تو وہ جو شران ناجائز ہیں دوسری وہ جو تباہ کن ہیں بہت دفعہ ان کو پورا کرنے کے لیے مسلمان سودی قرض کی نحوست میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ سود کا لین دین گنا کبیلا گنا ہے اور یوں یہ رسومات بہت ساری آفات میں پھنسا دیتی ہیں ان سے دوری میں آفیت ہے تو اس کا پورا ایک مضمون مفتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب اسلامی زندگی میں مذکور ہے تو یہ رسالہ جس میں سے میں نے آپ کو چند صفے پڑھے ہیں کرامات فاروق آدم اس رسالے کو لیجیے امیر علیہ سنت نے اس میں اپنا درد بیان کیا ہے پھر فاروق آدم کی سیرت کے اور پہلو بھی اس میں بیان کیے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھیں اگر صرف اور صرف دنیاوی مشاغل میں مصروف ہیں دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں ہی ہماری کوششیں ہیں ایسا نہیں مسلمان عملی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں مسلمان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں اور دعوت اسلامی ہمیں یہ مدنی مقصد دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء یوم فاروق آدم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہم ہماری آنے والی نسلیں اس دین متین کی خدمت کریں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیں تو نیت کریں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار جتما میں شرکت کی پابندی ہوگی اور آج یقم محرم الرحرام اس مہینے سے ہی ہر ماہ کم از کم تین دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں اور مدنی کام جو دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے روزانہ دو گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم ابھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان دی جائے گی تو پہلی اذان کا تو جواب دیا جاتا ہے دوسری اذان کی جب جواب نہیں دیتے ہیں تو ازان کا جواب دیجئے اور ازان میں پندرہ کلمات ہیں ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں تو گویا ازان کا جواب دینے میں تیس لاکھ نیکیاں ملیں گی جواب دینے کا آسان طریقہ یوں سمجھ لیجئے جو موزن صاحب کہیں وہی دہرا دیں ازان کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی صل اللہ تع